قدبو کر دے یہ مسجد شارا رب يهدى لنا محمد بننا عبدنا عبدنا اكبرنا مانيان دعاء النكلاج رجلا رجلا مر بقال رجلا نظر ايتمنى در در مرد تو پوشو كرده مسلي يرسلي ده درا يسوم يمن چندره مدره چې زبه ورز رجه کېګ لکه زبه بول فرز رجه شم اسوم يمر اسنه اذن له قالج نه زبه بول فرز رجه نه سمو اپه كه مايل تمين عبد الرحمن احتياطا تمثيل في بطونه اوين نشكر ابن عمر امر الله تعالى يوفقه بالنور علامكره ففاض الظلمان مقابل له هل النبي هذا اليوم منتهي وندى بعضی گر جس طبیعتا پر دیخ برابانی چی پر دقورت دنیسی چی دا گرر داختر راض دنیا او بینی قضار راضی قضار راضی کشی منع او بینی پر راض قضار راضی بنافتا انتصاد رہا او خوبین نظور ریعت صناح حجاجی من من اول حق صناح شورت حق صناح ذل ملک مویمائی خالصانت قضا دا خالصانت خالصانت حبا سائل نخبری نباذ سواد فمزکی ترشیو این دا زندہ حاضر او و ادم قالا سنه دارامین انا نبی صلی الله علیه و آله هاجم علی قرلا باپ بارا تشریفی داخل نہ تشریف ایام نہر ایسم دو رسم جال احناب, جا احناب داخل نہ ہوئی قربانی کو دونوں شعافی اَیَامِ الشَّرِیف اَوَدِ ایولصم ذورصم جَالَتَم ناور و ذاکر مختص کَیَامِ نَہَر گَوِلا اَیولصم ذورصم مشترک دی بہ مابین دایَامِ نَہَر دَامِ الشَّرِیف کَھن صَلہ او غیر مشترک سی نَیولصم ذورصم ندی روجی سترنگین نہ مثلا اختلافی یو قولداری کا مختار دا احناکو کہ فدیک رجمان دا متقان دل متمتے والقارنہ دا فارد غیر متوتے دا قارنہ دو جن نحل اوانا ہی تنمیزی کی رازی یو سرش پیتمہ سبحج سوم و یوم آرفا و یوم النحر و یام تسریف ایام اقل مشروبین دا ایام بخراق اس کا فدیک رجمانہ سبحج یو سرش احمد الحج خاص تم ذکر کو. لم يرسل في آیامت حج دیر صرف حیات فی الحاجہ تنصیب تنصیب بدیان اس سے پر واقع کے بلکہ پر واقع کی تمسیل somente بارے اعلان نثار ان عالم ال مجید الحدی ان متبتہ کارن جہدن و سرسی کی کی لاو میں آ رہے پتہ فائل میں اچھا بتائیے جمہور تاریخ عبداللہ بن عباس سے متصل شلعان ہم تاریخ نے بابن حساب کی ولی سلطانی اور راجہ ہدارہ کی انتساب عبداللہ بن عباس سے دی مناسبت نے لقد ماذلالت پدی ملکی حبداللہ <سؤال> ابن آباد پتور قولا چھے پر نحمد رجوع لیسی دا مقصد رہے ہیں کہ جہا ہم تاریخ آو دارتورا دے بلکی دارتورا تا پکارا چھے تاریخ رجوع لیسی بعض رواد کی رضی چیزیوں نے سنگ سوزی پکارا در اولاد آدھا و بی حدث عنہ رابعا سمین خان اللہ ابن محمد انتاری من نبی قولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم آشورا انشاء اندلہ دا منظوبات اندلہ بل لیکن قبل فرزید رمضان حضرت مرتبت اندودبا فدوجو اختلاف فمامین زہیمہو کی احنافی تنکی تھی قبل فرزید رمضان داع فرض وار پروف صلوار فدوجو اختلاف فرقہ آشورہ رمضان فرزید سکر علاقہ نصر فلمہ فرزید رمضان فرقہ ترکت سشدے تک بستحبا بے ودا خلافتا نہیں دے تک بستحبا مفروغ نشو احتراب آکھلے پہلے مت عین پردیت متروک دے اور پردیت خالص متروک دے چھمک کی پردیت کرا دا. لا داخل فضیمہ چھمک کی جناب پڑھو اور ثوابی دی ننگی چھ دانزور دے دا آون متلاخے کورے تے مرتبہ دندو اور یاداتا اب یمانہ پرنا شاہانہ نسوری اس ورن یارو تم نے دوبارہ نواشتا رسول اللہ جنہ مراد تھی ہم نے اشارہ فلاں فرز رمضان دا نا انشاء اللہ تمام جایت کی اور چمتاگ مجھ نے منور علماء کو رسول اللہ واجب نہ واجب کر یہ پا تامہ جتا حرام ہے نہ ہر قسم کا حرام ہے زبانی وندلا چھ چھ سا سوال ما چدا پیگی اذا حرام من من کے نبی رسل نے ولی لا حکم سفر ثم سفرت یہ عادت تو اگے خلق من جتا کہیں وجود ساتلا واجب ہے یہ عرب خل <سؤال> ساتلا حرام ہے تو دولت اور نا تنہ نا تنہ ایوب دشمن <interpret> <again> نبی نے تمام اور جو نے والا بصام ومصالم مصالۃ جو نے والا لمنگے داغ پہ اتباع سے پکار وہ حق موصا میں کون جا جلن پہ اتباع مصالۃ استاد وصام وامر بالصیاہ میں تو اس کالات دی حدیث مان یوم نما کنے من قادم النبي صلی اللہ علیہ وسلم ار مدینہ پر آیا ہو تو تم یا معاشرہ کارما حد ادنا ماریگی کی نیمے تم ابتداء سے شریف مدینے کوئی حال کی مکہ شو حرائش نے کہا نبی رسول نے کہا محرم ادا کرتا کہ دام اقتصاد فی المجیند مکہ معظم اکیم نے کہا اجیر خدا معرمی برا لہوز اتصال نبی رسولات عسیم نے کہا جو اتاس مستدیم کرنے ذکر عسیم پر مجیند کی مستدیم لے اپنے دام عالیہی اتصال موز جو اسیر دام عالیہی اسیر دام عالیہی ایک ایرہی شکو مکہ کی نوز اکر بیو اکرہ سیرت کی راگل یا پتمبانی یا پاول بانی یا بسمبانی یا پرسمان آول کے و غرہ بیا হল কে রাவனே ও জে ব্যতম গা উদাহ হ চেনা ফ مح محرمات پر مخالفت جواب یہ رسالہ معنا حق بموسا من غیر استطاع اتباع وہ جنہوں نے اتباع علیہ السلام کو اتباع موسی علیہ ان یہ وہ دروجے دربیہ سامنے اتباع خبر یہود عامتے خبر یہود من جل بال تایمن اعوذ بهم ان یا خبر داری ہماری بکار فقال سکو تم مہاراجا دا دا لال سواد لا ترگ سو نبید اسلامی حصوم چیزی رجی نے سی اعتباد مسارلہ السلام کی منگ زیادہ لے تو میں اعتباد مسارلہ سلام پہ سوم آتے ہیں دا سوم رسی ورحمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلعہ مانی میں حینا تعلیم اجنہ ورحمد صلی اللہ علیہ وسلم اقید وسلم اطلاقہ احسد دو چا قصد کردے سی رجی سیام عمدانی قصد لہو علیہ جبیتا کردے دیورتی نا اے تح اللہ کیا میں من فضلہ انا بری جفت کے درجی جو چلے ور احمد ذکر کئی تا قبل دا علم نا پزلت دی ہمارا پی بانی تا قبل دا علم پزلت دی ہمارا پی بانی کہو وہ خزیات اگر بڑا دا ہے اندازم معلومی کی چیزی نے بلا غراض نہیں ہے محلومی سمیتو حق را قتل کرتے لو جیئے دیوری سے جگہ رکھتے فنور بانے غیر دیوری سے داور پٹول بانے گردہ خلال کیسو بحر فام قفل دیستن اتین ادام قفل دیوری وعدا قبل دائر لنا وفزیلت دیو معرفبانی اب الحدیث سیلازی نگل سرچے اوم ابیدت اللہ عبت اللہ حدیث شامسو افزل افضل اور یا تا ہر مکین نے سنا ہے مت سنا یہ کہ وہ عنایہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اجن ام اجن جنات ان من میں منن من كان هكل فليذم بقيه ايام يوم لن يكن غير فاينه ايام معذره فبا فین مقامنا انا جانا وديت انا یہ ایام بکینات ان لک ان شاء الله